بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنه صدق الله العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ صلی اللہ علی سنا محمد محمد وبارک وسلم اللہ صلی محمد علیٰ سے محمد محمد وبارک وسلم الله باد میں کہتا نہیں کہلواتا کہ ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ دیکھیں انسان کا آخری وقت ہو اور انسان کا موت کا وقت ہو اور آخری موت کے وقت کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے اپنی آخری خواہش اور تمنا بتائیں تو جو عقلمند آدمی ہوگا سمجھدار ہوگا تو دو باتیں کرے گا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں موت آ رہی ہے اب میری بخشش کی دعا کرو اور دعا کرو کہ مجھے کلمے کے اوپر موت آ جائے تو ہر جوان اس کی آخری تمنا ہوگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور کلمے کے اوپر مجھے موت آ جائے جب آخری وقت مشکل وقت ہم سب کی یہ آخری تمنا ہے کہ کلمے پہ موت آ جائے اور بخشش ہو جائے تو اس وقت زندگی بھی ہے فرصت بھی ہے جوانی بھی ہے وقت بھی ہے ہم اس وقت موت کی کیوں نہیں تیاری کرتے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ ہماری مرنے کے لیے تیاری نہیں ہے اگر یہاں اسرائیل علیہ السلام آ کے آواز لگائیں کہ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرو جو مرنے کے لیے تیار ہے تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے دوسری آواز لگائے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو جو صبح تک زندہ رہنے کا جس کو یقین ہے تو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا کیا پتہ رات کو موت آ جائے تو بھائی ہم صبح تک زندہ رہنے کا یقین بھی نہیں ہے اور ہم مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر ہمارا بنے گا کیا تو بھائی یہ موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے لیکن ہم من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. صرف نماز پڑھ لینے سے موت کی تیاری نہیں ہوتی ہو تو اللہ کا ایک حکم پورا ہو है ہے نماز باقی اتنا بڑا قرآن ہے اس پر عمل کون کرے گا تو موت کی تیاری کے لیے وقت زیادہ لگانا پڑے گا فرض کریں ایک بندہ دسویں میٹرک کا امتحان پاس کرنا چاہتا ہے تو وہ چار پانچ گھنٹے سکول میں پڑھتا ہے دو تین گھنٹے ٹیوشن پڑھتا ہے چار پانچ گھنٹے وہ سکول کا ہوم ورک کرتا ہے گھر میں کام کرتا ہے دو سال وہ محنت کرتا ہے روز دس گھنٹے وہ پڑھتا ہے دو سال پڑھتا رہتا ہے اس کے بعد وہ میٹرک کا امتحان پاس کرتا ہے تو سوچو میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے لیے دو سال روز دس گھنٹے پڑھے تو تب وہ اچھے نمبر کے ساتھ پاس ہوتا ہے تو کیا قبر کا امتحان میٹرک کے امتحان سے مشکل ہے یا آسان ہے اس کے لیے ہم صرف پانچ پانچ دس منٹ کی ایک پانچ نمازیں ایک گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ قبر کا امتحان پاس ہو جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے ہم سوچتے نہیں یہ نماز پڑھ لی آپ نماز بھی ہماری تینتیس نمبر والی ہوتی ہے سو نمبر والی نماز نہیں ہے کہ اس نماز میں بسوں سے آ رہے ہیں خیال آ رہے ہیں ادھر کی سوچ ادھر کی سوچ کبھی بازار میں گھوم رہے ہیں کبھی گھر میں جا رہے ہیں نماز میں کھڑے لیکن دماغ ادھر چکر لگا رہے ہیں. اس لیے کسی نے بڑی دل کی بات درد کی بات کہی ہے یار میں بڑے عذاب میں ہوں یارب میں بڑے آزاب میں ہوں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات نہیں ہو رہی الحمد پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں بیس سال سے الحمد پڑھ رہے ہیں لیکن الحمد دل میں نہیں اتری بلکہ چالیس چالیس سال سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر دل میں نہیں اترا کوئی کہہ رہا ہے وہ سپر طاقت ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ سپر طاقت ہے حالانکہ سب سے بڑی سپریم طاقت کس کی ہے اللہ اسی لیے بار بار اللہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اکبر کہلایا تاکہ اللہ کی عظمت ہماری دل میں بیٹھ جائے دیکھو ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہوئے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی سمجھ عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا دل صاف ہے کوئی عقل نہیں کوئی سمجھ نہیں اس کے دائیں کان میں کیا کہتے ہیں آزان اور بائیں کان میں کیا کہتے ہیں اکامت اور سب سے پہلے کون سا لفظ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ سب سے بڑا کون ہے پھر وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے بہت جس کو نئی نئی باتیں سیکھتے وہ بہت باتیں کرتا ہے اب وہ اذان آتی ہے تو باپ اس کو کہتے ہیں چپ کرو اللہ اکبر ہو رہی ہے اس کو کیا سمجھاتے ہیں چپ کرو اللہ اکبر ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے پھر وہ بچہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو نماز سکھاتے ہیں سات سال کی عمر میں تو اس کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ کیا کہو اللہ اکبر کہہ کہ کے ہاتھ باندھو اور پھر رکوع میں کیا کرتے ہیں اللہ اکبر پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر سجدے سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر یہ ایک رکعت ہے چار رکھتے ہیں. اشاقی غیر مقدہ سنتیں چار رکعتیں چار فرق دو سنتیں دو نفل تین فطر دو نفل سترہ رکھتے ہیں اس میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن صرف پڑھتے ہیں دل دماغ میں اس کا معنی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ اکبر دل میں نہیں اتر رہا جس بندے کے دل میں اللہ اکبر اتر گیا وہ مومن بن جاتا ہے پھر اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تو اللہ کی عظمت کی بریائی دل کے اندر اٹھے اس لیے فرمائے ولاکری ولہ السمان اور زمین میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے ڈنگ کے بج رہے ہر چیز اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے ان شيء الا يسبحو بحمده ولا لكن لا تفقهون تسبیحہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی لینگویج زبان نہیں سمجھ سکتے یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت ثنا اور حمد و ثنا بیان کر رہی ہے اور ایک انسان کو اللہ نے اختیار دیا تھوڑا سا لیکن یہ نمازی نہیں پڑھتا 95 فیصد بندے ہو. پورے پاکستان میں دیکھے تو نماز ہی نہیں پڑھتے <تصفح> مسلمانوں کی ترقی اور کافروں کی ترقی میں فرق ہے مسلمانوں کی ترقی نماز کی برکت سے ہوتی ہے اور کافروں کی ترقی مال پیسے سے ہوتی ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا امکنا سلا جس بندے کو میں حکومت دیتا ہوں سب سے پہلے پورے ملک کے بندوں کو نماز پڑھائے گا قران ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں دو وجہ سے ہوئی ایک لاکھ 24 ہزار نبیوں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں کس وجہ سے ہوئی ہیں دو وجہ سے فَخَلَفَا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَزَاءُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ پھر نبیوں کے بعد ان کی نلیک امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اب اپنی منمرضی کی تباہ ہو گئے دو وجہ سے قرآن نے تمام نبیوں کا ذکر بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کی امتیں دو وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں تباہ ہوئی ہیں کہ نماز چھوڑ دی اور اپنی من مرضی کی نمازیں پڑھنے والے بھی اپنی من مرضی نہیں چھوڑتے یہ بڑی مصیبت ہے کہ نماز پڑھ لیے اب ہم کہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے نہیں نہیں نہیں جی اللہ کا حکم نہیں مانتے اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ہم کہہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے غیبت نہ کرو کسی سے جھگڑا نہ کرو کسی کو حقیر نہ سمجھو نہیں من خوبا, میں سب سے بڑا طاقتور ہوں اللہ تو آپ نے نماز پڑھی اللہ کے آگے سجدہ کیا نماز کا اثر ہی نہیں ہوا آپ کے اوپر نماز تو بندگی سکھاتی ہے اور تم فرآن کے لہجے میں بات کر رہے ہو اللہ اکبر کبیرا اس لیے میں نے عائد پڑھی انزین کا صحاب الجن بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی انکساری کرتے ہیں یہ یہ صحیح معنی بندے وہ کامیاب ہیں جنتی ہیں تین بات پہ جنت کا وعدہ ایمان اچھے عمل اور عاجزی انکساری ایک آدمی نے کسی بزرگ کے سامنے نماز پڑھی بڑی توجہ سے خیال سے تو کہا حضرت میں نے کیسی نماز پڑھی تو کہا ظاہری نماز تو تمہاری ٹھیک ہے صحیح ہے, فرمایا نماز, پڑھ لی ہے نماز کا خوشو خواہ سلا خاص بے شک وہ مومن فلا پا گئے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں ہم چالیس چالیس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی روئے نماز میں تو پھر یہ تو تینتیس نمبر والی بیس نمبر والی نماز پڑھ رہے ہیں سو نمبر والی نماز ہے کہ بندہ آنکھوں سے رو رہا ان نمازوں کے اندر روح جان پیدا کریں روح پیدا کریں نماز کے اندر خوشبو و خضو پیدا کریں اس لیے حدیث میں آتا ہے لا لاتا اللہ بحضور حضور کہ حضور کل بھی خوشبوخو کے بغیر نماز نماز نہیں ہے تو آج ہماری نمازیں ہم سے گناہ نہیں چھڑواتیں فضولیات نہیں چھڑواتی تکبر نہیں نکالنا شیطان کو کس چیز نے مارا ازازیل ازازیل اس کا نام تھا اور استاد فرشتوں کا استاد تھا لیکن ایک تکبر نے اس کو ازازیل سے شیطان بنا دیا ایک تکبر میں یاد رکھنا کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا ہزاروں سالوں کی عبادت زیرو ہو گئی کچھ بھی نہیں ملا اس اس لیے کسی نے بڑی عجیب بات کی کہ شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا کس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو ہمارے حضرت شیخ عجیب بات کہتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یہ شیطان بن گیا اور جو بندہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے تو وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا کہ شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو جس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تو وہ شیطان بن گیا جو اللہ ہی کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا اسی لیے فرمے جن کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے بندے کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ وہ شیطان بن گیا ہوگا. تو جب تکبر آتا ہے تو بندہ شیطان بن جاتا ہے اللہ اس لیے اس تکبر سے بچیں ہمارے حضرت شیخ بڑی عجیب نقطے کی بات کہتے ہیں فرمایا تلوار تو پستول بندوق یہ سب ہتھیار ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن ہتھیاروں میں سب سے بڑا خوفناک ہتھیار کیا ہے ایٹم بم ایٹم بم چل جائے کروڑوں بندوں منٹوں کے اندر ختم ہو جائیں گے تو فرمایا گوگل حسد بغض حسد دشمنی یہ سب گناہ ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا ایٹمی گناہ تکبر ہے جس طرح ایٹم بم تباہی پھیلاتا ہے اسی طرح تکبر و اجب بندے کے اندر تباہی پھیلا دیتا ہے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اجب و تکبر کہ بندہ کہا جی میں سب سے بڑا ہوں میں بڑا نیک ہوں ہاں اور یہ بزرگ کہتے ہیں کہ سب سے آخر پہ اللہ سے محبت کرنے والے سالکین کے دل سے سب سے آخر سے جو گنا نکلتا ہے وہ عجب و تکبر نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے نکل جاتے ہیں یہ بڑے بڑے گنا عجب و تکبر اندر رہتے ہیں حتیٰ کے تکبر مال و دولت سے سب سے زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے بندے کو فرون بنا دیتا ہے تقبر علم سے بھی پیدا ہو جاتا ہے تکبر عبادت سے بھی پیدا ہو جاتا ہے تکبر علم کے ذریعے بھی آ جاتا ہے اس لیے حضرت کرتے تھے اللہ, فی و فی آئیون قبیرہ اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا تاکہ وہ لوگ میرے علم سے فائدہ اٹھائیں لیکن مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے اب یہ ایٹمی گنا ہے تکبر اس کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا ہم کہتے ہیں ہم اپنی من مرضی کریں گے جب آپ کہہ رہے ہیں میں من مرضی کروں گا تو آپ تکبر سے بول بول تو اس تکبر کو اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے اگر نہیں نکالیں گے تو نماز بھی ہوگی ساتھ گنا بھی ہوگا اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ پکے منافق کی تین علامتیں ایک جگہ آتا ہے چار علامتیں خواہ وہ نماز پڑھے خواہ روزہ رکھے خواہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں پھر بھی وہ پکا منافق ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب اس کے پاس امانت رکھوائے اس میں خیانت کرے اور ایک جگہ چوتھی علامت آتی ہے جب بحث مباحثہ ہو جھگڑا کرے تو وہ پکا منافق ہے اور فرمایا تھا وہ نماز پڑھے کھا روزہ رکھے کھا یہ سمجھے میں مسلمان ہوں پھر بھی منافق ہے اور فرمایا جس کے اندر جتنی علامت ہوگی وہ اتنا ہی منافق ہے چاروں علامتیں ہیں تو پکا منافق ہے اگر ایک علامت ہے تو وہ اتنا ہی منافق ہے تو اس لیے فرمایا یہ شہادت گہے ان میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لیے تو قرارم باللسان و تصدی بالکل دل دل سے بھی یقین ہو اور یہ دل کا یقین سب سے مشکل ہے ایمان یقین دل میں نہیں اترتا <خ vraiment> سے خیالات دل میں آتے है. اب دیکھو ہم نماز میں کھڑے ہوتے وضو کر لیا گھر سے آ گئے جماعت میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ لی ہاتھ باندھ لیے پاؤں باندھ کے کھڑے اب ہل جل نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے جا نہیں سکتے اللہ کے آگے کھڑے ہیں لیکن دنیا کی محبت اتنی دل کے اندر ہے کہ این اللہ کے سامنے کھڑے ہیں پھر بھی کس کا خیال آ رہا ہے دنیا کے خیال آ رہا ہے اللہ کا خیال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اللہ کا خیال نہیں آتا اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے اکثر لوگوں سے پوچھ لو کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں بس نماز پڑھتے ہیں نیت کیا ہے اس لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے تھے ہماری امت کا مسئلہ بد نیتی نہیں ہے بے نیتی ہے بغیر نیت کے کام کرتے ہیں اب اوچھو نماز کے اوپر جی نماز پڑھتے ہیں ماں باپ نے کہا نماز پڑھو پڑھ رہے ہیں ماں باپ کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھو اور اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو سامنے رکھ کے سجدہ کرو اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے نماز کی ابتدا کیا ہے اللہ اکبر رکوع میں کیا ہے سبحان ربی کہ میرا رب جو ہے بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ میرا رب بڑی شان و شوکت والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے کُ اللہ ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتے ہیں اللہ کی ایسی شان ہے اور مسجد میں کیا کہتے ہیں ربی آلہ کہ میرا رب سب سے آلہ و بالا ہے بڑی شان والا ہے اور سب سے آلہ و بالا ہے اب یہ دل کے عظمت و کبریائی ہوگی پھر آپ کو نماز کا مزہ آئے گا جب سب سے بڑے کا خیال آئے گا پھر چھوٹے چھوٹے خیال نہیں آئیں گے پھر حضوری پیدا ہوگی نماز میں جب سب سے بڑے کا خیال نہیں آتا دل میں پھر چھوٹے چھوٹے خیال آتے ہیں اس لیے سب سے بڑے اللہ کا خیال ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دل میں اتر جائے تو اللہ یومن ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں دل بغیر ہوتی میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ جائے ایک بادشاہ خلیفہ منصور کا زمانہ ہے تو انہوں نے ایک امام محمد رحمد اللہ علیہ کو یا کوئی امام ہے ان کو پکڑا اور ان کا ارادہ تھا کہ اس کو جیل میں ڈالو لیکن چاہتے تھے کہ ان سے ایسا کوئی سوال پوچھیں ان کو جواب لے آئے گا ہم کہیں گے تو کیا مولوی بنا ہوا کیا عالم بنا ہوا آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے خصوصی رابطہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے ففرو الہ ہر وقت اللہ کی طرف خیال رکھتے تو وزیر مشیر سب بیٹھے ہیں حضرت ایسے لے کے سامنے کھڑے ایسے تو ایک وزیر نے سوال کیا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس کو آگ سے جہنم میں ڈالیں گے تو آگ کو آگ سے کیسے عذاب ہوگا تو آگ کو آگ سے عذاب نہیں ہو سکتا کا اس سوال کا جواب زبانی نہیں چاہیے عمل عملی بتاؤ تو حضرت نے مٹی کا ایک میں کازی کیکدمہ دائر کروں مٹی کا ڈھیلا مارا کہا آپ کے سوال کا جواب دیا وہ کیسے کہا اگر مٹی کو مٹی سے تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ کو بھی آپ سے تکلیف ہو سکتی ہے کیا اس نے جواب دی ہے پھر دوسرا وزیر کہنے لگا میں اس سے سوال پوچھتا ہوں یہ جواب نہیں دے سکتا انہوں نے میرا اللہ میرے دل میں جواب ڈالے گا فجورا ہا ہا تو انہوں نے کہا بتاؤ زمین کا مرکز کہاں ہے سنٹر زمین کا مرکز کہاں ہے تو ان کے ہاتھ میں ایسا تھا انہوں نے ایسے تخت کے آگے ایسے ایسا گاڑ دیا کہا یہ زمین کا مرکز ہے سنٹر ہے کہ نہیں یہ سنٹر نہیں ہے انہوں نے کہا یہ سنٹر ہے مرکز ہے کہ نہیں ہے کہا اگر شاک ہے تو دونوں طرف سے زمین کو ناپ لو کہا دونوں طرف سے زمین کو ناپ لو تمہیں پتا چل جائے گا کہ مرکز ہے کہ نہیں اب کون ناپے گا دونوں طرف سے زمین کو ناپ سکتے اب چپ سم لا سمجھ نہیں اب بادشاہ نے کہا تم سبرے بے وقوف ہو جو سوال کرتے ہو ایسا جواب دیتا ہے تم سب کے منہ بند کر دیتا ہے میں ایسا سوال پوچھتا ہوں یہ جواب ہی نہیں دے سکتا کہا پوچھو کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہے ہیں اب کسی کو کیا پتا اللہ کیا کر رہے ہیں اللہ یومن ہوا فی شان اللہ روز شان میں جلوہ گر ہوتے اس نے کہا بادشاہ سلامت اس وقت تم شاگردو سوال پوچھ رہے ہو میں استاد ہوں جواب دے رہا ہوں تو مجھے تخت پر بٹھاؤ میں تمہیں ایسے نہیں دیتا ہر روز ایک نئی شان میں جلوگر ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے کام کرتے ہیں ابھی اللہ نے ایک کام یہ کیا ہے کہ بادشاہ کو نیچے اتار دیا فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا اللہ کیا جی آپ تشریف لے جائے آپ نہیں پکڑے جا سکتے جس کو اللہ علم کی پاور دیتا ہے وہ نہیں پھر پکڑا جاتا جس کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوتے ہیں پھر وہ نہیں پکڑا جا اللہ اس کی مدد فرماتے حدیث میں آتا ہے من اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے آج ہم اللہ کے نہیں بنتے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی یہ اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات کس وقت بنتے ہیں تحجت کے وقت بنتے ہیں اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ خصوصی محبت کا تعلق ہو تو ذرا تحجت میں اٹھ کے اللہ کے اللہ سامنے کھڑے ہوں پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمت آتی ہے تو امام ربانی حضر مجدد جدانی رحمت اللہ علیہ ایک سو سال کا مجدد یہ ہزار سال کے مجدد جہانگیر بادشاہ کے دربار میں گئے کا السلام علیکم تو م... سست، سست، اوپر والے خوش کٹ سکتا اللہ اکبر پر تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں اب مشورہ ہوا بادشاہ وزیر مشیر سارے مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں اس کا ساتھ جھکانے تو انہوں نے کہا ایسا کرو یہ کمرہ بڑھاؤ بڑا سا پیچھے سے دروازہ رکھو تخت بناؤ بادشاہ ایسے اوپر بیٹھ جائے اور سے چھوٹی سی کھڑکی رکھو اس کے اندر سے ان کو داخل کرواؤ یہ ہو جائے گا گا تو اس کا ساتھ بڑا انہوں نے پلانوں کی منصوبہ بنایا کمرہ بنایا دیا کھڑکی بنائی چھوٹی سی حضرت کو بلا کے لائے کہ بادشاہ سلامت ملنا چاہتے اب آئے اللہ عبر حضرت نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہا جی ادھر سے گزرے گا اب دیکھیں اللہ کی مدد اب کوئی اور ہوتا حیران ہوتا لڑائی جھگڑا کرتا ہے انہوں کا نہیں ان کا جی دروازہ کہا اسی کھڑکی میں سے گزرے گا ان کا اچھا اللہ کی طرف توجہ کی اللہ کیا کروں اللہ نے الہام فرمایا دل میں ایسا کرو یوں ٹانگے یوں کر کے یوں ہو کے یوں گزر جاؤ ذرا ٹیڑھے ہو کے پہلے پاؤں کے ذریعے لانت بھیجو ان کے اوپر اسے ہی ہے نا جوتے کے ذریعے لانت بھیجتے ہیں نا خبیسوں کے اوپر لانت بھیجو پہلے ایسے یوں ٹانگ ایسے کر کے یوں ہو کے گزر گئے وہ حیران ہو گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے ہم نے ایک مہینہ منصوبہ بنانے میں لگایا اس نے ایک منٹ میں فیل کر دیا علامہ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے, گرمی ہے احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے باں اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار اکبر کے دین ال کے پرکھ سے اڑا کے رکھ دیے یہ اس کا بیٹا ہے جہانگیر انہوں نے کہا یہ نہیں پکڑا جاتا گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا تو حضرت نے کا کوئی بات نہیں میں یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں وہ بھی جیل میں گئے تھے ہم بھی جیل میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کبھی تقریباً دو سال جیل میں رہ. ان کا مسجد باغ ہر چیز ختم کر دی تباہی پھیر دی لیکن حضرت جیل میں اللہ بہت اونچے بزرگ تھے جیل میں گئے ڈاکوؤں کو مکافروں کو کلبہ پڑھا کے مسلمان کر دیا وہ بہت اونچے تھے پھر مختلف واقعات آتے ہیں کہ حضرت جیل سے کیسے نکلے جہانگیر نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے کہا اوف، تم نے ہمارے اتنے بڑے بندے کو جیل میں ڈالا بس اسی وقت اٹھا اور نکالا حضرت کو کہ معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی لیکن حضرت نے پھر تین چار سال جہانگیر کے لشکر میں رہے اور پورا اسلام نافذ کروا دیا پورا اسلام نافذ کروا دیا کہا مجھے کرسی نہیں چاہیے حکومت نہیں چاہیے اسلام نافذ کرو تم ہی کرو میں حکومت نہیں چاہتا اسلام چاہتا ہوں اسلام نافذ کرو یہ بدلو یہ بدل دو یہ بدل دو ہر چیز شرک ختم کروا دیا تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں تو دین کے لیے جیل میں بھی چلے جاتے ہیں سب قربانی کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں تو جو مرد مومن ہوتے ہیں وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور یہاں تو کسی کو کہا داڑھی رکھ لیں اوکے جی مجھے ملا کہہ دیں گے میں نے کہا یار ملا ہی کہہ دیں گے ڈاکو تو نہیں کہیں گے تو کیا ہوا ملا کہہ دیں گے تو کیا ہوا کنی لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ کہہ دے گا وہ کہہ دے گا فلاں کہہ دے گا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں یہ داڑھی رکھ لوں گا تو شادی نہیں ہوگی لا ہو لا لا بلہ بلہ بلہ. ہمارے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کے ماشاءاللہ روپو دب اور ہمارے پنجاب میں تو بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے کتنے <coughs> لوگ داڑیاں منڈاتے ہیں بالکل ایسے نظر آتا ہے میں کیا بولوں لفظ اس کے لیے مسجد میں بیٹھا آپ خود سمجھ گئے وہ کیا نظر آتے ہیں سنتے رسول نہیں رکھتے اس وقت دو سنتیں مشکلیں سب سے مردوں کے لیے داڑھی رکھنا عورتوں کے لیے پردہ کرنا پنجاب والے آپ لوگوں کے دوست ہیں نا تو ذرا ان کو یہ واقعہ سنا دینا میں خود بھی سناتا ہوں آپ بھی سنا دینا ذرا کہ میں ایک دفعہ رحیم یا رکھا گیا صبح در سے قرآن دیا پھر کسی کے ناشتہ دی ہیں قربانی دینی پڑتی ہے اور کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی داڑھی والے کو بڑا تنگ کرتے ہیں اس لیے ایک بندہ کہتا ہے جی بڑی مرغے لوگ تنگ کرتے ہیں करते میں نے کہا سو شہیدوں کا का لینے کے لیے میٹھا میٹھا نہیں नहीं होगा قربانی کرنی پڑے पड़ेगी اور یہاں چلتے چلتے میں یہ بھی بتاؤں کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑی رکھی ہوئی ہے یہ 33 نمبر والی ہے 100 نمبر والی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے 100 نمبر والی کر لو نبیوں کی ایسی داڑھی نہیں ہوتی نبیوں کی داڑھی پوری ہوتی ہے اس لیے اب دریا میں چھلانگ لگائیے پورا ہی اتر جاؤ کیوں اتنے اتنے رہتے ہو گھٹنوں تک کیوں رہتے ہو پورے ہی دریا میں تیرو اسلام کے دریا میں تیرج تو اس لیے تینتیس نمبر نہیں بزتی جب ہوتی ہے تو سو نمبر والی ہوتی ہے جب قیامت والے دن جائیں گے تو کیا پتہ نبی پہچانتا ہے کہ نہیں آپ کو کہ یہ کیا کیا ہوا آپ نے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرم کو جرم سمجھو میرے دوستو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو گے کبھی نہ کبھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا اگر گناہ کو تم گناہ سمجھ کے نہیں کرو گے اللہ کے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتا بندے سے یہ بہت خوفناک بات ہے اپنے شیخ کے پاس گیا کہ حضرت بیوی لڑتی ہے داڑھی کی وجہ سے تو اللہ والے پھر ان کو بڑے بر پتہ ہوتے تو ان کا ایسا کرو بیوی کو جا کے کہو کہ عورتوں کا حسن بالوں میں ہوتا ہے یہ بالوں کو ہیں اور مرد کا حسن میں ہوتا ہے اس کو آپ جو گھر گئے بیوی بی نے وہی پھر کہا کیا داڑھی منڈا ابھی بڈھے نظر آ رہے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو سننے کا بیوی بی بی بات سنو آج میں داڑھی منڈانے کے لیے تیار ہوں تو والے میں بڑے دل کے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یا تو تھوڑا سا ناک بھی کٹوا لو تھوڑے سے کان بھی کٹوا لو تھوڑے سے ہاتھ بھی کٹوا لو تھوڑے سے پاؤں بھی کٹوا لو تو چلو تھوڑی سی داڑھی بھی کٹوا لو <laughs> پورے جسم میں نہ ناک کٹواتے کٹواتے ہیں ہیں نہ کان ہیں, نہ کان ہاتھ کٹواتے ہیں نہ پاؤں کٹواتے ہیں داڑھی کٹواتے ہیں تو کیا پورے جسم میں صرف داڑھی سے نفرت ہے تو آج سچی توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی سنت کو کچھ نہیں کہیں گے اس لیے حدیث میں آتا ہے موچھیں صاف کروا دو داڑھی کو معاف کر دو اوکم کال صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے یہ ضروری ہے یاد رکھو یہ سنت موقع ہے جس طرح زہر کی سنتیں چھوڑ دینے کا گناہ ہے اسی طریقے داڑھی منڈوانے کا بھی گناہ ہے حکیم اختر دامت بتا دو فرمات ایک واقعہ سنا کے میں آگے بات چلاتا ہوں صرف جرم کا احساس دلوانے کے لیے کوئی, کوئی ہی نہیں کسی کی کرنی کہ اس کو جرم سمجھو داڑھی کٹوانے اور منڈوانے دونوں کو جرم سمجھو مرزا بیدل ایک شاعر گزرا ہے انڈیا میں جو پاکستان انڈیا کٹھے تو اس سے پہلے کا زمانہ یہ فارسی میں بڑی اچھی نعتیں کہی ہیں تو ایران کی قومی زبان فارسی ہے ایک بندہ وہاں سے پیدل چل کے آیا عظیم آباد پٹنہ ہندوستان میں کہ یہ کوئی بڑا, بڑا بزرگ ہے جو اس نے اتنی بڑی نعت کہی ہے تو اس نے گھر میں کنڈی کھٹ بیدل کہا ہے وہ نائی کے بڑا نیک ہے اور یہ ٹنڈ میڑی منڈوار تو اس نے بڑے درد سے تو اس نے نائی کو کہا میری داڑھی نہ منڈو ٹھہرو میں بڑا گناہ ہے تو انہوں نے کہا ظالم او ظالم تو کسی عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا تو مستفی کا دل دکھا رہا یہ اس طرح تیری داڑھی پہ نہیں چل رہا نبی کے دل پہ چل رہا ہے بس اس کے اوپر اتنا اثر ہوا اس نے نائی کو کہا بس بس بس بس رہنے دو اس محضر مہمان نے میری آنکھیں کھول دیئے کہا آج کے بعد میں سنت رسول کو نہیں مونڈوں سنو ہم سنت رسول کو مونڈ کے گندے گٹروں میں پھینکتے ہیں کل نبی کو کیا جواب دیں گے کیا نبی آپ کو پہچانے گا کہ تم میرے امتی ہو پورے جسم میں صرف سنت رسول سے نفرت کرتے ہیں مالحال قوم نہ یقہ حدیث قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے اتنے ہم نبی سے دور ہو گئے کہ نبی کی شکل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ جو بندہ سنت رسول رکھ لیتا ہے سنت لباس یہ چیزیں پہنا لیتا ہے قیامت والے دن اس کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی شکل و سولت دیکھ کے ترس آ جائے گا کہ یہ میرے نبی کی اس نے شکل بنائی ہے نقل اتاری ہے اور نقل بھی اصل کے قریب ہو جاتی ہے اس لیے کسی نے کہا یار میں تیرے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ کے سامنے یار میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو اس کو کر دے یہ حاقسلام نے بڑے جادوگر نے کہا کہ السلام کو کو ہمارے جیسی شکل بنایا کہا میں نبی ہوں میں دوسروں کی شکل نہیں بناتا وہ تو نہیں ہماری شکل بنا رہا پھر تمہارا جادو تب اثر کرے گا کہ تم ان جیسی شکل بناؤ دونوں ایک جیسے ہو تو جادو گروں نے حضر موسیٰ علیہ السلام والی پگڑی اور سارا کپڑا ویسا پہن لیا پھر انہوں نے جادو کیا تو رسیاں سام بن گئی اللہ اکبر کبیرہ مفسرین نے ایک نکتہ لکھا کہ انہوں نے ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام نبی جیسی شکل بنائی اللہ نے دل بدل کے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی ظاہر بدل لیا اللہ نے دل بدل دیا اللہ, اللہ اکبر کبیرہ آج لوگیں دیں کہ ظاہر بدلنے سے کی بھائی جتنی تو میں ہمت ہے تم اتنا کر لو باقی اللہ کر دے گا اگر تم خود کچھ بھی نہ کرو جی سب کچھ اللہ ہی کرے گا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم بھی تو خود کچھ کرو نا اس اس میرے دوستو چھوٹی والے اور اور یہ سارے اس کو پوری کریں اور شیر جیسی ان رکھیں انشاءاللہ پھر قیامت والے دن اللہ کا نبی آپ کو پہچانے گا یہ میرا امتی ہے ہمارے حضرت پیر غلام حبیب فنا فی قرآن تھے ایک بندہ ان کے پاس آیا ان سے بیعت ہوا توبہ ہوا پھر ایک سال بعد آیا کہا حضرت وہ داڑھی صاف تھی تو حضرت مجھے پہچانا وہ حضرت بڑے جلال والے تھے کہا تمہیں میں کیا پہچانو تمہیں اللہ نہیں پہچانتا نبی نہیں پہچانتا تم نے تو انگریزوں والی شکل بنا ہوئی ہے حضرت نے کوئی 50 کے قریب حج کیے تھے حضرت مولانا پیر غلام حبیب رحمتہ اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک فوج کا میجر تھا حج, حج کرتا تھا کہ حضرت کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں تو ایک دفعہ حضرت کو جلال آیا کافی تنے حج کہا جی 15 حج کیے پندرہ حج کیے تو حضرت نے جلال میں آ کے کہا اثر غیب ہے کہ اثر غیب ہے تو پندرہ حج کر کے بھی سنت رسول نہیں رکھ سکے مکے گیا مدینے گیا کربل آ گیا جیسا گیا تھا ویسا ہی گھوم پھر کے آ گیا تبدیلی نہیں آئی تمہارے اندر کہا حضرت آج سے میں توبہ کرتا ہوں اس سنت رسول کو کچھ نہیں کہوں گا تو میرے دوستو آج سے سچی پکی توبہ کر لو کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی فضل فرمائے گا اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرضوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو سنت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جو نفلوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستحب عمل کی توفیقہ تعفرما دیتا ہے اور جو مستحب کی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیتا تو اس لئے شریعت کی کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو حکارت نہ کرو یہ بہت خوفناک چیز ہے تو اس لئے ایمان ایمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں یہ بڑا مشکل مرحال آنے کہ ہر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں مسجد میں مسجد کے باہر ہر ہر کام میں کس کو راضی کرنے کی نیت ہو اللہ کو یہ بڑا مشکل ہے مسجد میں تو ہم بڑی صوفی نیک نظر آتے ہیں لیکن باہر نکل کے کوفیوں والے کام شروع کر دیتے ہیں فرمانی شروع کر دیتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں جی نہیں بس مسجد میں تو ہم نیک ہے باہر جا کے ہم اپنی من مرضی کریں گے اب دیکھو ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے حکم اس لیے ہمارے حضرت شیخ حبیب کہتے تھے دیکھو لوگوں تم نے قرآن کو اپنے سے باہر نکال دیا کہ انگریز کے قوانین کے مطابق بازاروں کا کاروبار چل رہا ہے سود کے اوپر چل رہا ہے بینکوں میں سود ہے فرمایا تم نے قرآن کو بازاروں سے نکال دیا تم نے قرآن کو اپنی اسمبلی سے نکال دیا قید عام کی تصویر لگائی ہے جہاں قرآن کا لگا ہونا چاہیے تھا اپنی اسمبلی سے قرآن کو نکال دیا بازاروں سے قرآن کو نکال دیا تم نے اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دیا تم نے اپنی زندگی سے قرآن کو نکال دیا پھر تمہیں کیسے سکون مل سکتا ہے کیا اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی محران ہو جاتا ہوں سید کو پڑھ کے کانپنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے ہمارے مشیف لکھتے ہیں جس بندے سے جس ولی اللہ سے جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو رات تحج چھڑوا دیتا ہے کہ نہیں ہم اسپیشل ٹائم تمہیں نہیں بلائیں گے خلوت میں نہیں بلائیں گے تمہیں اس لیے علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا تیری سزا ہے نوائے سہر سے محلومی کہ تحجد کا رونا نصیب نہیں ہے تیری سزا ہے نوائے سہر سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی سزا ہے کسی ولی اللہ سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو توجہ چھڑوا دیتا ہے پھر وہ روتا ہے تڑپتا ہے پھر دوبارہ اس کو تہجد تو کی توفیق ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اس لیے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں اور علماء طلباء اور دوسرے ہمارے دوست ان کو تہجب کی پابندی ضروری ہے رات کو اللہ سے لیں گے نہیں تو دن کو لوگوں کو دیں گے کیا تمہاری اپنی جھولی خالی ہوگی تو لوگوں کو کیا دو گے اس لیے رات کو اللہ سے لینا پڑتا ہے دن کو دینا پڑتا ہے ہم پہلی دفعہ ایک دفعہ تبلیغ میں گئے کراچی کے اندر تین دن لگانے کے لیے میں تبلیغ میں جاتا نہیں تھا لیکن نکلنے سے پتہ چلتا ہے تو میں پہلی دفعہ نکلا ہمارے امیر بڑے سمجھدار عقل بند تھے دال کھلاتے تھے اور جب میں دو بجے دیکھا مسجد میں سوئے ہوئے تھے اعتکاف کی نیت سے دو بجے میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ رو رہا ہے تو میں نے اٹھ کے ایسے رضائی سے دیکھا کہ کیا ہے کون رو رہے ہیں تو ایک بندہ نا سجدے میں پڑھ کے رو رہے ہیں اور دعا کر رہا ہے اللہ ان سب کو معاف فرما دیا میں نے کہا کہ ہے ہمارے ابا نے بھی شاید اتنی رو کے دعا نہ کہ وہ باپ نے بھی جتنا یہ کر رہا ہے یہ کتنے مخلص لوگ ہیں کیونکہ نہ تم سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ کوئی چندہ مانگتے ہیں, نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں. ہمارے اسلام آباد میں مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ ایک کھوکھے والا چائے بیچ رہا تھا جو تبلیغ والے دکھا کہ آ رہے ہیں گشت میں دعوت دینے کے لیے اٹھ کر بھاگ گیا تو اس نے ان کے آنے سے پہلے بھاگ گیا کسی نے پوچھا کیوں بھاگ گیا کہ لوگ چندہ مانگتے ہیں یہ بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں بندہ مانتے کہ تم نکلو تمہارے میں ملک بال کے علاقے میں گیا تھا ادھر تو وہاں میں ایک جگہ دعوت دے رہا تھا دعوت دیتے دیتے جوتوں کی دکان میں میں بیٹھا اس کو پیار سے دعوت دے رہا سب صاف ستھرا تھا میں نے کہا نکلو نکلو یار جماعت کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ میں نے کہا پھر گاہک کا تو میں بڑا ہے ڈر اور موت کا ڈر نہیں ہے نکلو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نا ایسے تھوڑا ہلایا کہ نکلو یار نہ جماعت چھوٹ جائے گی تو اس نے کہا زبردستی ہے میں نے کہا ہاں زبردستی ہے کہلنگا نہیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے میں نے کہا زبردستی ہے تمہیں کیا پتا کہ لا کراف دین میں نے کہا وہ کافروں کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے کہلنگا کیوں آپ زبردستی میرے ساتھ کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو مسجد میں لے کے جا رہا ہوں زبردستی یہ جنت کا راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے کہ لنگا جنت کا راستہ ہے تو میں نے کہا اگر کسی کو اٹھا کے زبردستی جنت میں لے جائے اچھا ہے یا برا ہے کہ لنگا اچھا ہے تو میں نے کہا تو میں زبردستی جنت میں لے جا رہا ہوں بھائی تو بھائی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے دنیا کی محبت سمجھنے نہیں دیتی جب دنیا کے اندر بندہ ڈوبا ہوا وہاں سے نکالنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں اتنی محبت ہے دنیا سے تبیب اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الدنیا راس و کلین دنیا کی محبت ہر ہر برائی کی جٹ اس لیے ہم کہتے ہیں مال کو جیب میں رکھنا جائز ہے ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے اور جیب میں رکھنا ہاتھ میں رکھنا جائز ہے جیب میں رکھنا جائز ہے دل میں رکھنا ناجائز ہے اور دل کے اوپر رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ دل کے اوپر جیب لگاتے ہیں یہ بڑی خوفناک ہے دل کے اوپر جیب نہ لگائیے پتہ نہیں کس نے سازش کیا ہمارے خلاف کہ دل کے اوپر جیب لگائی ہے بھائی تم دائیں طرف لگا دو جیب نیچے جیب لگا دو این دل کے اوپر جیب لگائی ہوئی ہے اور یہ بڑی خوفناک ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں دیکھیں. یہاں... یہاں میں تھوڑی سی گندگی لگا لوں نالی سے اٹھا تھوڑی ادھر گندگی لگا لوں ادھر تھوڑی سی گندگی لگا دو تب مجھے بے حاری ہوگی کہ یہ گندگی صاف کرو کپڑا صاف کرو حالانکہ یہ کپڑے پہ گندگی لگی ہے دل پہ تو نہیں لگی نا تو کپڑے پہ گندگی لگی ہے دل بیزار ہو رہا ہے کہ اس کو صاف کرو حالانکہ یہ کپڑے ہے نیچے بنیان ہے نیچے بال ہے نیچے چمڑا ہے نیچے گوشت ہے اس کے نیچے ہے, اس کے کے نیچے نیچے پسلیاں دل ہے تو اگر یہاں گندگی لگا دیں تو دل پہ اثر ہو رہا ہے اور اگر دل کے اوپر جیب ہوگی اور موبائل شریف ہوگا اور جو ہے کیسے ہوں گے دنیا جہان کا کچرا ہوگا تو کیا دل پہ اثر نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہتے ہیں وقوفے قلبی رکھو ہمارے سلسل نقشبندیہ میں کہتے ہیں کہ دل کے اوپر توجہ رکھو دل ہے اللہ اللہ اللہ اور ادھر وکوفے موبائل رہتے ہے ہر وقت ہر وقت دیکھ رہے ہیں جی کس کا میسج آ رہا ہے کس کا فون آ رہا ہے تو کیا پھر نماز میں کوئی مزہ آئے گا نماز کی حضوری موبائل ختم کر دیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آٹھ گھنٹے تم ڈیوٹی دیتے ہو دفتروں میں کاروبار میں آٹھ گھنٹے اپنے گھر کا کام کر رکھو اور آٹھ گھنٹے موبائل کھولو ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل کو نہ کھولو ایک بزرگ بہت بڑے بزرگ جس جنہوں نے جس نے میرے شیخ کے ساٹھ ملکوں میں انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا قرآن کا پیغام وہ فرماتے ہیں موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں بندے نہیں کروڑوں بندے جہنم میں جائیں گے غلط استعمال ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لگے ہوئے لگے ہوئے توائی پھیر دی اس نے فرمایا انسان کے بننے سے لے کر اب تک پوری انسانی تاریخ میں اتنی خطرناک کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی جتنی یہ موبائل ایجاد ہوا ہے فرمایا سب سے زیادہ شیطان موبائل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا اور ہم پورا چوبیس گھنٹے موبائل کھولا ہوا ہے نہ کھانا نصیب ہو رہا ہے صحیح ایک کان سے موبائل ہے ادھر سے منہ میں لکما ڈال رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں موبائل سن رہے بال مرتے وقت بھی پھر یہی موبائل یاد آئے گا میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں میں شروع میں موبائل تو اب میں دو گھنٹے موبائل کھولتا ہوں وہ بھی کبھی کھولتا ہوں کبھی نہیں تو میں نے اس کے اوپر ٹون ٹون ٹون لگایا ہوا ہے. تو میں ایک دن بیٹھا ہوں تو میرے دماغ میں ہو رہا ٹون ٹون, ٹون ٹون ٹون ٹون تو موبائل کو دیکھا وہ چپ ہے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ جو سن سن سن سن ٹو ٹون یہ لاشعور میں دماغ میں چلا گیا ہے میں تو گھبرا گیا کہ کہیں محت کے وقت بھی ٹون ٹو ہونے لگ جائے کلمہ ہی بھول جائے پھر میں نے اس کو ختم کر کے تو اس موبائل کے اندر یہ ٹون کی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ جب میرا موبائل بولتا ہے تو یہ آواز آتی ہے اس میں سے اللہ اللہ اللہ اللہ اب ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایسے دماغ میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی میں نے کہا شاید موبائل آ گیا دیکھا تو وہ خاموش ہے وہ بولی نہ رہا. میں نے کہا وہ جو میں, نے اللہ اللہ سن لیا وہ دل دماغ میں بیٹھ گئی ہے انشاءاللہ ہم نے موبائل کی وجہ سے بھی اپنے دل دماغ میں اللہ اللہ ڈال دیا تو بھائی کوئی ایسی گھنٹی لگاؤ جس میں اللہ کا نام ہو اللہ اللہ اللہ یہ اللہ آخری وقت یاد آ گیا بیڑا پار ہے قرآن میں سب سے زیادہ افضل نام اللہ کا ذاتی نام کم سا استعمال ہوا اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوب، اللہ نزل آسل الردیس، اللہ, اللہ اللہ سے قرآن بڑھا پڑھا ہے۔ اب ہمیں اللہ کے نام سے محبت ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالت علم لہو سمیعہ کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے؟ میں ایک نقطہ بتاتا ہوں دیکھو اللہ کے صفاتی نام الرحمن الرحیم ال الحکیم یہ صفاتی نام ہے تو اگر کوئی کہو نا عبد الکریم نام کسی کا عبد الحکیم لوگ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کریم صاحب رحمان صاحب رحیم صاحب مستر رحیم مستر عبد الرحمان ایسے اس کا نام آدھا بولتے ہیں لیکن جہاں اللہ کا ذاتی نام عبداللہ ہے تو وہاں عبد ہٹا کے کریم عبد ہٹا کے حکیم بولتے ہیں یہاں کوئی عبد ہٹا کے اللہ اللہ کسی کو کہتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہاں عبد ہٹا کے کسی کو آپ اللہ اللہ نہیں کہہ سکتے اور کسی کا نام آپ اللہ بھی نہیں رکھ سکتے کسی بندے نے آج تک اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس میں زبردست قسم کے حقائق کو مارت ہے ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا اس سے پوچھے تو کیوں مسلمان ہوا اس نے عجیب بات بتائیے کہ کتابیں پڑھی پھر ہم میں نے انجیل پڑھی تورات پڑھی پھر کسی نے کہا قرآن بھی پڑھو کہ میں نے قرآن پڑھا اور ساری کتابوں کا آپس میں کمپیئر کیا تجزیہ کیا موازنہ کیا کہ میں حیران ہو گیا اچھا یہ گلت ہے اگلا ایڈیشن صحیح ہوگا پھر کیا کہ دوسری کتابوں میں انہوں نے اللہ کے نام سے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اور کوئی بندہ اپنے نام سے اپنی کی اپنی کتاب کی ابتدا نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ. یہاں تو اللہ کے نام سے کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنے نام سے اپنی کتاب کی ابتدا کروں یا پہلی آیت قرآن کی بسم اللہ کے بعد دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین کیا کوئی بندہ اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے کہ سب تریفے میرے لیے وہ ہندو لڑکا کہنے لگا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ پہلی آیت میں بھی اللہ کا نام دوسری آیت میں بھی اللہ کا نام اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا نام اللہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے تو میں اللہ کا نام اللہ پڑھ کر کلم پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے کہ یہ کسی بندے کی کتاب نہیں ہے اسی لیے فرمایا اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے کے میں مولانا محمد عمر پالن پوری سے ہمارے ایک بزرگ نے سنا یہ شیر کہ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے تو اللہ کے نام سے محبت شروع کر دیں آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے اور یہ بڑی بڑی سعدت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ کے نام سے محبت ہو جائے جو اس کو اللہ کے نام سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو اللہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے ڈگری ہے تفضیل کا سیزہ ہے کہ ان کو اللہ سے شدید ترین محبت ہو جاتی ہے اس لیے کسی نے عجیب بات کہی جو مسترب ہے اس کو ادھر التفات ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے کہ جو اس نام کو لینے سے بندے کا جسم پھڑکنے لگ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے خود فرمایا بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ان کا دل ڈر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام آ تو جگہ جگہ اللہ نے اپنی خود تعریف کی ہے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ فرمایا کائنات کی سب چیزیں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں اللہ نے خود اپنے نام کی تعریف کی ہے لہو الطا کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ العظیم تو بھئی اس اللہ کے نام کو دل میں بٹھا لیں ہے جی جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اللہ دل کرنے لگ جاتا پھر انسان کے رگو رشے میں اللہ اللہ ہونے لگ جاتی ہے اس لیے علامہ ایک کا شوق میری لے میں ہے شوق میری نئے میں ہے نغمہ اللہ اللہ میرے رگو پے میں ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرا تو یہ حسرت بنا کے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے دل میں آ جا تو میرے دل میں سما جا تو میرے دل, دل پہ چھا جا پھر جب آپ کو اللہ کی ایسی محبت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو جنت کے نظارے چکھا دے گا یہ نہیں کہ آپ نقد عبادت کریں تہجد پڑھے ذکر کریں فکر کریں اور اللہ کا جی ادھار ہے ادھار ہے جنت ملے گی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی جنت کے نظارے چکھا دیتا ہے اس لیے فرمایا یہیں بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے تیری نگاہ میں ابھی شوقی نظارہ نہیں اللہ تعالی خواب میں دکھا دیتا ہے اور وہ وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو بندے کے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو اس لیے بعض کمزور دل مسلمان شکواہ شکایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا بھائی کچھ عرصہ پابندی سے کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو اللہ تمہیں کچھ نہیں دکھائے گا تو سکون دے دے گا تمہارے دل کو سکون والی نعمت جنت کا خلاصہ کیا ہے کہ سکون ہوگا بھم تو شکوے میں انہوں نے لکھا کہ کافر کو تو ملے ہورو قصور اور مسلمان کو فخ وعد کہ تمہیں ہورے ملیں گی جنت ملے گی انہوں نے کہا ابھی کافروں کی عورتوں کی چمڑی گوری ہے کو ابھی ملی ہوئی ہیں اور ہم کہہ رہے جنت میں ملے گا پھر خود اس کا جواب دیا جواب شکوا کے اندر کہ تم کمزور دل مسلمان ایسے نہ کہو فرمایا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے مرسا ہی نہیں کیا موسا والا ایمان پیدا کرو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں تمہیں جنت کے نظارے چکھا دے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نقد کریں ذکر فکر عبادت کریں اللہ آپ کو آتا فرمائے اس لیے فرمائے سکون نصیب ہوتا ہے تو میرے دوستو اللہ کا نام چند دن محبت سے لو اس محبت سے اللہ کا نام لوگے اللہ تعالیٰ میٹھے سے بھی زیادہ آپ کے دل کو سکون نصیب فرما دے گا کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا, کیا کیا کچھ اب اور و تربیت کے موثر طریقے یہ نئی کتاب لکھی ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور دعوت و تبلیغ والوں کے لیے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے دین کا درد سیکھیے مولانا کے حالات مولانا ذکریہ کے حالات اور بہت سے بزرگوں کے حالات اور طریقے لکھے ہیں دین کی دعوت کو کیسے آگے پہنچانا اردو ربل حکمت الحسن اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت و دنائی اور اچھی نصیحت حکمت پہلے یا نصیحت بعد میں تو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں یہ درد سیکھنا پڑتا ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ درد سیکھا اس لیے مولانا ریاض فرماتے تھے اگر دل کا درد سیکھنا ہے تو تہجت میں اٹھ کے قرآن کو دیکھ کے غور و فکر سے پڑھو تمہیں دل کا درد نصیب ہو جائے گا جس کو درد نصیب ہو گیا اس کی زبان میں اثر آ جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اقوام وکیلا بے شک رات کا اٹھنا نفس کو مٹاتا ہے اور بات پر تاثیر نکلتی ہے دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے تو یہ بہت سی آپ کو چیزیں ملیں گی جو میں نے بیان کی ہے جو ابھی نہیں کر سکا تاکہ آپ خود بھی اپنی پڑھیں اپنی مستورات کو پڑھائیں بچوں کو پڑھائیں تاکہ گھر کا ماحول ایمان یقین والا بنے ایمان یقین والا ماحول بنے گا تو ایک بننا ایک بننا آسان ہو جائے گا کیا رہا ہوں جنوں میں کیا, کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیران آئے سدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے و آخر و دعوان الحمدللہ الحمد العالمین دیکھو بھائی ہمارے ہاں یہ تشکیل کم از کم تشکیل یہ ہوتی ہے کہ توبہ کر لو اس لیے اس وقت سارے دوست سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں تاکہ ہمیں ایک نئی زندگی اللہ نصیب فرما دے تو میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو خود وسلم الحمد للہ الحمد للہ بعد۔ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑتے جائیں جو کسی بزرگ سے بیت ہے وہ اپنی بیت کو وہاں پکی رکھیں اور جو بیت نہیں ہے تو وہ اس وقت نیت کر لیں کہ میں اصلاحی اور تربیجتی بیت کر رہا ہوں اس کی برکت سے پھر آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا آعوذ باللہ من الشیطان و عجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت اله الا الله اامنت بالله اامنت بالله و وملائكته و كتبه و رسله من الله تعالى و بعد الموت آمن تو کما ہوا بے اسماحی و صفاتی و قبل تو جمیعہ آکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بال ان لا اللّہ الا اللہ, اللہ و شہد ان محمدن ابدہ رسول استفر اللہ ربی من پاتو بوئی لئی الصطفر من حربی الله پاتو بوئی لئی اسلّہ بس اللہ تعالی اعلیٰ خیر حلقے ہی سید نا محمد اجمعین کا یا ارحمین یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ تائ ہوئے ہیں اب ہلکے پھلکے سے چار پانچ وظیفے یہاں دل ہوتا ہے اس جگہ بائیں پسیوں کے نیچے یہ سوچیں کہ یہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ بس سوچیں پھر بھول جائے گا پھر سوچے, پھر سوچے سوچتے رہے بس پھر اسی طرح تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے یہ سوچنے کہ اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی اور دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ میں کانوں سے اللہ اللہ سن رہا ہوں بس سے آئیں گے خیال آئیں گے ادھر ادھر کے بس نیند آ جاؤں گا جو, جو مرضی آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیٹھ جائیں اس سے نماز میں حضوری پیدا ہوگی سے جان چھوٹے گی جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے سے نکال دیں گے پھر آپ کے لیے نماز کی حضوری اور نماز یکسوئی سے پڑھیں گے تو یہ اس کو توجہ الاللہ رجوع الاللہ مراقبہ کہتے ہیں رجوع کہتے ہیں اس سے دل کے وسف سے کم ہو جاتے ہیں لیکن چالیس دن پابندی سے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سو سو دفعہ استفاق کریں استفر اللہ ربی منک العظم پہنوا تو لیں تاکہ روز کے گناہ روز معاف ہو جائیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے اور محبت بڑھانے کا طریقہ طریق ہے کہ دروشی پڑھیں اور حضور کی محبت کے بڑھانے کے طریقے پڑھیں کہ کیسے محبت بڑھتی ہے تو میں نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے محبت رسول کا اضطراب بے چینی کیوں ضروری ہے اس میں طریقے لکھے ہیں کہ ان ان طریقوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے پھر سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ مل سکتی ہے اسی طریقے سے ایک پارا قرآن کی تلاوت کریں تاکہ روز اللہ کے ساتھ رابطہ ہو تعلق ہو محبت ہو قرآن کے ذریعے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اسی طرح پھر چھٹی چیز رابطہ ہے میرا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے اگر کسی کو کوئی خواب کی تعبیر یا کوئی ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا یا کوئی بات پوچھنی ہو تو دس سے بارہ بجے تک رات کو میں ٹیلیفون کھولتا ہوں بار بار میں لانا پڑے گا آپ کو کئی دن میں لانا پڑے گا پھر ملے گا تو پھر کوئی بات پوچھنی ہو تو اس طرح رابطہ آپ رکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے اور آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول فرمائے جتنی شوق سے محبت سے آپ بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت میں کٹھا لنا نورنا ظاہری چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ, اللہ فلت وذلت وذلت و فلت و ذلتوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کو حضوری والی نماز نصیب فرما دے خوشوخو والی نماز نصیب فرما دے یا اللہ دین کے لیے دور اور دیر تک نکلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو جماعتیں مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما اور جماعتوں کی غیبی نصرت فرما اور یا اللہ ہمیں دامے درمے سکھنے وقتے ہر حیثیت سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مسجد مدرسے ہیں یا اللہ کی حفاظت فرما دے یا اللہ جو الماء کے رام ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ محبت اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیقہ فرما دے یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ جو کمی کو ہم سب کی کمی کو تاہی فرما دے میرے پیارے رب تو, تو ہے اور کریم تو اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی توفیق جو لوگ مرد اور بچے ہمیں دو کے لیے کہتے ہیں کو قبول فرما لے اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں اعلیٰ قسم کا تقوا نصیب فرما دے یا اللہ ریا اور دکھاوے سے جان چھ دکھا ہمارے دلوں سے بغض اور نفرت نکال دے یا اللہ ہماری مسجدوں ام کو امن و سکون کا گہوارا بنا دے ہمیں نصیب فرما دے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی توفیق اطا فرما دے. یا اللہ آج ہمارے دلوں کو بالکل پاک صاف فرما دے اور سچا اور سچا مومن بنا دے یا اللہ ایک دوسرے سے جو ہم دلوں میں نفرت رکھتے ہیں یا اللہ وہ نکال کے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر یا اللہ محبت عطا فرما دے یا اللہ اللہ کی خاطر اپنی خاطر محبت عطا فرما دے اور یا اللہ اس مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد و شادہ فرما علماء دعوت والے جتنے دوست ہیں سب کو قبول فرما لے اور یا اللہ آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے لب دل لا الہ الا اللہ